الحمد للہ رب الرحمن الرحیم مالک الدین نعبد و سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا بہت مہربان رحمت والا روز جزا کا مالک ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں تفصیل خزائن العرفان میں ہے اس میں یہ تعلیم فرمائی کہ مدد بال ہو یا بلا واسطہ ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے حقیقی مددگار وہی ہے باقی تمام ذرائع مدد الہی کے مظہر ہیں اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء اور انبیاء سے مدد چاہنا شرک ہے عقیدۂ باطلہ ہے کیونکہ مکربہ حق کا مدد فرمانا اللہ عزوجل ہی کی مدد ہے غیر سے مدد مانگنا نہیں اہدنا الصراق المستقیم صراق الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا نہ ان کا جن پر غزب ہوا اور نہ بہ کا صدق سدا العظیم